عوحلین ملا ولا و سوری خلق کسی د و خلق ملہا زہاں و بلحمار کثیر سار وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ولحم ان اللہ کا نالئی کم يا ayyu haladdina amantta qulla ha waquulu qwdansida يsliح lakum amaalala kum waygu fil lakum zunu bakku Waay yote ay laaha warasuulau faqaad ام آباد فل خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیِ ہدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر العمور محد وک اللہ محد وکل بریتی ولا لا وکل ولا لتین فنا لا ایمان امانت له ولا له لا امان تلولا دین لا اہدلا شبحان کلا علم عل ماں اللہ تنا ان کام الحکیم اللہ سدری ویس وانی منہ ذی ونفی ونفی بسنا شہری فِي كِتَابِ شرکتا يَوْمَ خَلَقَ مس وَالْأَرْضِ ما الاتین قلاتی نتائ کا وال <الْمُتَّقِين> دسویں پارے سورہ طوبہ کی آیت نمبر 36 اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں اس کے بعد اس کے ساتھ صحیح بخاری اور مسلم کی اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے عرض کرنا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انعدت شہور عند اللہ۔ یقیناً بلا شک مہینوں کی تعداد گنتی عند اللہ اللہ کے ہاں اس ناشارہ شاہ بارہ مہینوں کی ہے ساتھی توجہ رکھیں ترجمے پر بھی غور کرنا حدیث کو بھی توجہ سے سننا پھر اگلی جو معروضات ہوں گی ان پر بھی توجہ کرنا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کی سمجھ آ جائے اور دین کیا ہے قرآن اور حدیث کتاب و سنت اسی سے انشاءاللہ کچھ عرض کرنا ہے یہی دین ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا عدت تشہور عند اللہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں اسنا اشارہ شہرہ بارہ مہینوں کی ہے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب مراد ہے لوح محفوظ اللہ کے جو فیصلے لوح محفوظ میں ہیں اس اللہ کی کتاب کے اندر کب سے یوم خلق سماواتی ولدا جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے منہا انہی بارہ مہینوں میں سے اربعۃن چار مہینے ہیں حرومن حرمت والے احترام والے عزت والے ذالک دین القیم صحیح درست قیم کا معنی صحیح درست دین جو ہے دین وہ یہی ہے لہذا فلا تزل پس نہ ظلم کرنا ان مہینوں میں انفوسا کوم اپنے آپ پر اور کرنا کیا وقاتل المشرقی نافت سب مل کر اکٹھے ہو کر مشرقوں کافروں سے لڑنا کمایو کاتےلو نقم کافہ جیسے وہ کافر مشرک سارے اکٹھے ہو کر مل کر تمہارے خلاف لڑتے ہیں والمو اور جان لینا ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی مع المتقین متقیوں پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اس آیت کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور وہ وہ جو کہ آپ علیہ السلاۃ السلام نے اپنے پہلے اور آخری حج میں پہلا حج بھی آپ کا وہی اور آخری حج بھی وہی یعنی جس کو ہم حجت الوداع کہتے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النہر قربانی والے دن منا کے اندر جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے اندر نبی علیہ السلاۃ السلام نے یہ تعلیمات یہ ہدایات یہ ارشادات بیان کیے سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر فی حج جاتے ہی جو آپ نے اپنے حج کے اندر خطبہ دیا ایک تو عرفات میں دیا اور ایک منا میں دیا نبی علیہ السلام نے اس اپنے خطبے کے اندر نبی علیہ السلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو اللہ خبردار سن لو غور سے ان زمانہ کا دستار کہ ہے ات ہی یوم خلا اللہ حسما وات ورد فرمایا زمانہ دور یہ پھر پھر آ کر اپنی اسی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر یہ اس دن سے اللہ نے بنایا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا کافروں نے عرب کے لوگوں نے کوئی ہیرا پھیریاں کر لی تھی نا مہینے آگے پیچھے کر لینا اپنی خود غرضیوں کے لیے مفادات کے لیے کوئی حرمت والا مہینہ دوسرا بنا لینا کبھی سال دس گیارہ مہینے کا کبھی سال تیرہ چودہ مہینوں کا اس طرح سے اللہ اکبر تقریباً چونتیس سال کے بعد جو حج ہے نا وہ اپنے اصلی دنوں میں آیا کرتا تھا ورنہ آگے پیچھے ہی ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حج کیا یہ انہی دنوں میں اپنے موسم کے اندر جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے دن رکھے انہی میں آیا تھا اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا فرمایا اربات سال بارہ مہینوں, مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں سلاساتن متوالیات تین مہینے تو اکٹھے ہیں تین مہینے اکٹھے ہیں وہ کون کون سے فرمایا ذُلْقَعْدَاتِ وَذُلْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ذُلْقَعْدَ ذُلْحَج یہ جو دو مہینے پیچھے گزر گئے اور یہ محرم کا مہینہ اور چوتھا وَرَاجَبُ مُزَارَ الَّذِي بَيْنَ و وَشَعَبَان دو مہینے آتے ہیں ایک جماد اور ایک شعبان ان کے درمیان میں مہینہ آتا ہے رجب کا فرمایا وہ رجب کا مہینہ بھی حرمت والا ہے یوں تین اکٹھے اور ایک آگے چل کر یہ چار مہینے ان بارہ مہینوں میں سے حرمت والے ہیں ان مہینوں میں سے حرمت والے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان اور بیان کرنے کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کالا پھر آپ نے پوچھا بتاؤ ایو یومن ہزام یہ دن کون سا ہے قلنا اللہ رسول عالم و سیاب کہتے ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانے ہمیں کیا پتا پساکاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے انہو سا یو بغیر ہی ہمیں خیال ہوا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا علائی سا یوم رے کیا یہ قربانی والا دن نہیں ہے قلنا بلا ہم نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی والا دن ہے اس کے بعد پھر آپ نے پوچھا سما کالا پھر آپ نے پوچھا ائو شاہ رن بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے ہم نے کہا اللہ رسول اعلم اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانے ہمیں کیا پتا فساکاتا آپ پھر خاموش ہوئے حتی اننا حتی کہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ انہو بغیر اس میں ہی کہ نبی علیہ السلام اس مہینے کا کوئی اور نام بول لیں گے لیکن آپ نے پھر ہم سے کہا علیسی ذلحجہ کیا یہ حج والا مہینہ ذیل حجا نہیں ہے قلنا بال ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ وہی مہینہ ہے پھر نبی صلی اللہ دن حاضا بتاؤ یہ شہر کون سا ہے ہم نے کہا اللہ عالم اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانے پساکا کا پھر آپ خاموش ہوئے حتی انہو بغیر اس میں ہی حتہ کہ ہمیں پھر خیال ہوا کہ آپ اس شہر کا کوئی اور نام بول لیں گے لیکن پھر آپ نے ہم سے کہا کہ علی سات کیا یہ وہی شہر مکہ نہیں ہے ہم نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ دن کا مہینے کا شہر کا نام لے کر اب آپ صلی اللہ وسلم کیا فرماتے ہیں فرمایا تو پھر سن لو اچھی طرح سے غور کر لو خبردار ہو جاؤ فرنا دما و ام والا کم و آئی کم حرام کا خورمت یوم کم ہاضام فی شاہر کم ہاضا فی پھر اب دیکھ لینا تمہارے خون تمہارے مال تمہاری عزتیں اور آبرویں اسی طرح سے تم پر محترم ہیں ایک دوسرے کی اسی طرح سے احترام والی ہیں جیسے آج کا دن محترم ہے جیسے یہ شہر مکہ محترم ہے جیسے یہ مہینہ محترم ہے کتنا گنا ہے اس مہینے کی اور مکے شہر کی حرمت کو پامال کرنا وہاں لوٹ مار کرنا وہاں قتل و غارت کرنا وہاں کفر و شرک کرنا فرمایا ذرا تصور میں لاؤ تمہارے مال تمہارے جان خون اور تمہاری عزتیں آبرویں ایک دوسرے پر اسی طرح سے محترم ہے اور ساتھ آپ نے فرمایا ستل رَبَّكُمْ ان قریب تمہاری اپنے رب سے ملاقات ہوگی فیص الم تو تمہارا رب تم سے تمہارے عملوں کے بارے میں پوچھے گا لاتر اللہ ترجیو خبردار دیکھنا میرے بعد پلٹ کے گمراہ نہ ہو جانا جملہ یہ ہے میرے بعد پلٹ کے گمراہ نہ ہو جانا اور دوسرا صحیح بخاری کی ہی حدیث میں ہے آپ نے فرمایا لا عبادی کفارا دیکھنا میرے بعد پلٹ کے کافر نہ ہو جانا کیسے کلمہ چھوڑ کے یہودی کہلا کے عیسائی بن کے نہ فرمایا زرے بو باز کو مرے یوں گمراہ ہوو گے یوں کافر بنو گے کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے ایک دوسرے کو قتل کرو گے یہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم نے قرآن کی آیت سنی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے آپ کے سامنے حوالہ محفوظ ہے اللہ کی توفیق سے اور یہی ہماری دعوت ہے یہی ہمارا مسلک ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ یہاں ساتھی ماشاءاللہ اللہ جہاں اہل حدیث ساتھی آتے ہیں وہاں دیوبندی ساتھی بھی آتے ہیں وہاں بریلوی بھی بھائی بھی آتے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھی تبلیغی جماعت والے مسلم لیگ کے پیپلز پارٹی کے قرض کس طرح کے سارے ساتھی آتے ہیں یہ ان کا نام لیا ہے جن کو اتفاقی طور پر سارے ان گروہوں کو سنیوں میں شامل کرتے ہیں کہ یہ سنی گروہ ہیں ہے سارے سنی دوسری طرف اہل تشیع اور ادھر یہ اہل سنت ان کو شیعہ ان کو سنی اور سنیوں میں جب اس طرح سے بولا جائے گا تو یہ سارے گروہ ہنفی شافی مالکی ہمبلی اور یہ پھر دیوبندی بریلوی بہابی ہے نا یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں نا یہ جماعتیں جماعت اسلامی مسلم یہ سب کے سب ان کو کہتے ہیں یہ سنیوں میں ہیں یہ سنی بھائی سارے ساتھی آنے والے یہ ہیں اگر یہ ساتھی احباب ان فرقوں سے اختلافات سے نکلنا چاہیں تو ان کے لیے تو بہترین راستہ اللہ نے بتایا ہے ہم اپنی بات کریں جو ساتھی آئے ہیں میری ذمہ داری ان کی ہے اللہ جو نہیں آئے اللہ ان کو آنے کی توفیق دے اللہ ان کو بھی دین سمجھا دے یہ جو آئے ہیں سارے اللہ سب کو کتاب و سنت پر اپنے قرآن پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور آپ کے فرمان پر جمع فرما دے میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کہ فرقوں کو ختم کرنا یہ نہ ہو سکتا ہے نہ ہمارے بس کی یہ بات ہے یہ فرقے اللہ نے بنائے اور اللہ نے ہمیں پرکھنا ہے امتحان لینا ہے کہ ان اختلافات ان فرقوں سے بچ کر کون ہے جو قرآن حدیث پر جمع ہو کر مر ربک رب تیرے رب کی رحمت لیتا ہے اس لیے ہم اگر ذرا توجہ کر لیں آئے ہوئے بھائی یہ فیصلہ کر لیں سمجھ لیں کہ سب کا ان کا اتفاق ہے قرآن پر حدیث پر اللہ کی کتاب قرآن پر اور حدیث پر پھر حدیث میں بھی, بھی ستہ اس میں بھی صحیح بخاری اور مسلم کسی دیوبندی بندی سے بھی جا کے کہیں گے وہ کہے گا سب حدیث کی صحیح اعلیٰ ترین کتابوں میں اللہ کے قرآن کے بعد وہ صحیح بخاری شریف ہے وہ صحیح مسلم ہے اسی طرح سے بریلوی بھائی اسی طرح سے اس جماعت اسلامی والے تبلیغی والے سب کے سب ان کو ہم کہتے ہیں آ جاؤ پھر بہت اچھی بات ہے جب اتفاق ہے تو پھر سارے مسائل جو ہیں ان پر پرکھ لو اپنے نماز کا عقیدے کا روزے کا حج کا جتنے بھی مسائل سب کے سب ان پر ان کو پیش کرو اللہ بھی یہ کہتے ہیں تمہیں ف ان تنازع فی شعی ان فردو ہو یہ قرآن ہے نا یہ قرآن ہے اللہ کہتے ہیں ایمان ور بات کہاں سے شروع ہوئی یا ائیو حل دینا ع اللہ و عتی رسول ایمان والو اللہ کی اطاعت اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو یہ اطاعت مستقل ہیں آگے و اول الامر من تم میں سے حکومت والے اقتدار والے امیر عمارا عمارا خلافہ یہ بھی ہوں گے نا ہاں ان کی بھی ماننی ہے لیکن کب تک ماننی ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی کہیں اس وقت تک ان کی ماننی ہے جب آپس میں تمہارا کسی مسئلے میں امیروں سے آپس میں کسی مسئلے میں تمہارا تنازع ہو جائے یہ پانچ میں پارے کی آیت ہے سورہ نسا کی فاً تنازع تم اگر تمہارا تنازع ہو جائے جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے فی شے ان کسی ایک شے مسئلے میں بھی وہ مسئلہ تمہارا مذہبی ہو وہ تمہارا مسئلہ سیاسی ہو ہاں یہ بھی بات ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ فرقے صرف مذہبی ہی ہوتے ہیں باقی سیاسی تو جماعتیں اور پارٹیاں ہیں لہذا سیاسی طور پر کوئی کئی ساتھی ہے نا کوئی جس مرضی پارٹی سے چلا بھائیو یاد رکھنا فرقے عموماً دو ہی انداز سے بنتے ہیں ایک مذہبی لحاظ سے اور ایک سیاسی لحاظ سے مذہبی انداز کسی شخصیت کو اونچا کرنا امام بنا کے اس کی تقلید میں اس کی باتوں کو اونچا کرنا اور اس کے پیچھے اندھے ہو کے چل پڑنا جس سے فرقہ بن جاتا ہے اور سیاسی علاقائی صوبائی لسانی قومی اور لونی یعنی رنگ اور نسلی بنیادوں پر پارٹیاں کھڑی کر دینا یہ بھی فرقے ہیں اگر ہم نے مذہبی فرقوں سے بچنا ہے تو تب ہمیں ان سیاسی فرقوں سے بھی بچنا ہے نہ مذہبی فرقے درست ہیں اور نہ سیاسی فرقے درست ہیں او آنے والے بھائیوں ساتھیوں ذہن اپنا درست کر لو اگر مذہبی انداز میں فرقہ پرستی گمراہی ہے تو سیاسی انداز میں کسی پارٹی میں جانا اور بنانا بھی گمراہی ہے اللہ اکبر یہ ہے دعوت اس کو سامنے رکھو بھائیو اللہ کہتے ہیں فائن تنازع تم فی شعی اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی ایک مسئلے کے اندر بھی ہائے ہائے اللہ اکبر ایک بات پھر ذہن میں آ یہ مذہبی سیاسی کے انداز میں اگر آپ توجہ کریں تو سیاسی فرقے بازی ہے یہ مذہبی فرقے بازی سے کہیں زیادہ نقصان دے اور مذہبی فرقے بادی جتنا بھی ہے تو سارا گندی ہے نا گمراہی ہے لیکن پھر بھی دین کا اسلام کا نام تو لیں گے نا مگر یہ سارے کے سارے سیاسی پارٹیوں والے دین اسلام چھوڑ کر صرف نام ہوگا لیکن کیا کہیں گے ملک میں جمہوریت چلاؤ جمہوریت اور یہ جمہوریت نظام اسلام کے خلاف کفر کا نظام ہے یہ اسلام کا نظام نہیں ہے وہ تو نظام ہی کافرانہ لا رہے ہیں سیکولرزم کہہ رہا ہے جو سراسر لادینی ہے بے دینی پیچھے سوشلیزم چلایا تھا انہوں نے. کسی نے کیمونیزم کی بات کی کوئی کوئی بات کرتا ہے کوئی کوئی بات کرتا ہے وہ تو سراسر بالکل دین کے خلاف اللہ حکر میں نے عرض کیا کہ مذہبی ہوں یا سیاسی اللہ کہتے ہیں فَإن فی اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی شہ میں بھی کسی مسئلے میں بھی وہ مسئلہ تمہارا مذہبی ہو وہ تمہارا مسئلہ سیاسی ہو تو کیسے حل کرو اس کو فردو ہو اے اللہ ہی ور رسول اس کو لے کے آؤ اس مسئلے کو لے کے آؤ کہاں اے اللہ اللہ کی طرف لے کے آؤ اور ور رسول اور رسول کی طرف لے کے آؤ رسول کی طرف لے کے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے آؤ یعنی قرآن سے حدیث سے وہ مسئلہ حل کر لو ان کو تم باللہ میں نون یوم اور یہی انداز اختیار کرو اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر اگر یقین ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں جب یہ کرو گے ظال کا خیرون آحسن و تعویلا جب یہ کرو گے تو یہ انداز یہ سلسلہ خیرون بہت ہی بہتر و احسانو اور بہت ہی عمدہ ہوگا تویلا دنیا اور آخرت کے انجام کے لحاظ سے دنیا کا انجام بھی بہتر اور آخرت کا انجام بھی دنیا کا انجام کے اختلاف سے بچ جاؤ گے قرآن حدیث پر جمع ہو جاؤ گے آخرت میں اللہ کی گرفت پکڑ سے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے جنت, جنت کی بہاریں نصیب ہو جائے گی اللہ اکبر نال دن ہلادے سو میرے بھائیو اللہ رب العزت نے یہ بات کی تو میں نے عرض کیا کہ آپ سنیں یہ قرآن کی آیت سن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لی اس میں پہلی بات جو عرض کرنی ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو سال کے مہینے چلتے ہیں بارہ مہینے اور بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے وہ کون کون سے اور پھر یہ بھی سن لو یہ پتہ کہاں سے چلے گا قرآن نے تو صرف اتنا کہہ دیا کہ بارہ مہینے ان کے نام کیا ہیں قرآن میں ملیں گے ترتیب کیا ہے قرآن میں ملے گی چار مہینے حرمت والے کہہ دیا قرآن نے پر وہ کون کون سے ہیں وہ قرآن میں ملتے کیا کیا نام ہے ان مہینوں کے ان کے اندر کرنا کیا کیا ہے یہ قرآن سے نہیں ملے گا یہ ساری باتیں کہاں سے ملیں گی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو, جو ساتھی کہتے ہیں حدیث پر کیا اعتماد ہے جی وہ غور کریں کہ جب حدیث پر اعتماد نہیں پھر قرآن پر کہاں سے رہ گیا یہ وضاحت پورا حدیث میں ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مہینے گن کر بتائے نام جی پھر فرمایا منہا اربات حرم چار مہینے حرمت والے سلاست المت تین اکٹھے ہیں یہ جو گزر رہا ہے دو پہلے گزر گئے یہ محرم کا تین یہ اور چوتھا رجب کا یہ چار مہینے ہرتم حرمت والے ہیں کس لیے یہ تین مہینے لجے حج کے لیے ہیں اور وہ چوتھا رجب کا مہینہ لل عمراتے عمرے کے لیے ہے یہ چار مہینے ہرمت والے اور کب سے ہے یہ یوم خلق اللہ حسما وات جب سے اللہ نے آسمان بنا کے چاند سورج کا نظام قائم کیا زمین بنائی تب سے اللہ رب العزت نے یہ مہینوں کا سلسلہ درمیان میں یہ چار مہینے حرمت مالے اللہ نے اس وقت سے رکھے ہیں اللہ میں نے آپ کو جو بات سمجھانی ہے وہ یہ کہ ہمارا یہ ذہن ہے تصور یہ کہ یہ جو محرم ہے نا محرم یہ محرم ہے اس کی جتنی حرمت ہے نا اور جتنی اس کی عزت ہے جس کا جتنا اس کا احترام ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید واقعہ کربلا رونما ہونے کی وجہ سے جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت ہوئی ہے نا یہ اس وجہ سے ہے سارا سلسلہ میرے بھائیوں نہ قرآن اس پر شاہد ہے نہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر گواہی دیتی ہے اللہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کب سے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا جبکہ یہ شہادت یہ واقعہ یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے بھی جانے سے پچاس سال بعد کا ہے اور دین کب مکمل ہو گیا ال اکمل تولا کوم دینا کوم و اتمم توم ناتی و ردی تولا الاسلام دینا یہ آیت بھی اسی خطبے کے اندر اتری جو حجت الوداع میں رسول اللہ سے وہ حدیث سنائی نا جب آپ وہ کچھ بیان کر رہے تھے دین کے سارے مسائل اللہ نے اوپر سے یہ آیت اتار دی لوگو آج دین تمہارے اوپر میں نے مکمل کر دیا اس میں کوئی کمی باقی کوئی کمی باقی نے پورا ہو گیا ہے یہ نعمت میری پوری ہو گئی لہٰذا یہ دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں موت آنے سے ایک لمحہ پہلے بھی جو کچھ دیا کیا فرمایا وہ دین ہے اور ایک لمحے کے بعد بھی جو دنیا کے اندر وہ مسلمانوں کے اندر رونما ہوا وہ دین نہیں ہے دین اللہ نے اپنے نبی پر مکمل کر دیا لہذا یہ تصور اپنا ذہن درست کر لیں کہ کہیں مارے نہ جائیں اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں مارے نہ جائیں ماہ محرم ذیق پہلا مہینہ لوگوں نے سفر کر کے وہاں پہنچنا ہے پھر ذی الحج حج وہاں ادا کرنا ہے پھر وہاں سے واپسی محرم تک ہوتی رہتی ہے تاکہ یہ سکون سے اللہ کے مہمان اللہ کے مہمان قتل و غارت سے بچ جائیں سکون امن کے ساتھ یہ فریضہ حج ادا کر لیں اور بیت اللہ کی رونق کے لیے وہ رجب کا مہینہ تاکہ آئیں اس میں بھی امن سکون سے اللہ اپنے مہمانوں کو سکون مہیا کرتا ہے اس میں حجمالا معاملہ ہے اور یہ اور دوسری بات کہ اس ماہ محرم میں کرنے کا کام کیا ہے میرے بھائیوں صحیح بخاری اور مسلم میں باقی حدیث کی کتابوں میں اس مہینے کا ایک روزہ رکھنے کا ذکر آتا ہے ایک روزہ ایک روزہ رکھنے کا ذکر آتا ہے صحیح حدیثوں کے اندر اور وہ بھی اس تفصیل کے ساتھ اس تفصیل کے ساتھ کہ جب تک ماہ رمضان فرض نہیں ہوا تھا اور م... جب ماہ رمضان کی فرضیت آ گئی تو پھر ماہے محرم کے اس روزے کی فرضیت ختم ہو گئی البتہ استحباب مستحب ہونا مصنون ہونا باقی رہ گیا یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی رکھے تو اس کی فضیلت باقی ہے کوئی رکھے نہ تو اس پر کوئی قدغن نہیں کوئی اس پر جرم نہیں ہے اگر رکھ لے گا تو فضیلت کیا ہے فرضیت تو ختم ہے البتہ فضیلت باقی ہے کہ اگر کوئی اخلاص سے روزہ رکھ لے گا یہ محرم کا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم نے حدیث ہے اللہ کریم امید ہے اس کے ایک سال گزشتہ کے گنا معاف کر دے گا یہ فضیلت حدیث میں ہے اللہ اس کے علاوہ میرے بھائیوں ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں اصول سننے اصول اتنا کچھ ہے قرآن میں حدیث نے کہ اس کی حرمت کب سے ہے جب سے اللہ نے کائنات بنائی اس وقت سے ہے باقی بعد میں آنے والے کسی واقع سے اس کا کوئی تعلق حرمت کا ہے کس لیے حج کے لیے ہے کس لیے حج کے لیے اور کرنے کا کام کیا ہے ایک دن کا ایک دن کا روزہ اور وہ روزہ دسویں محرم کا اس کو ذرا اچھی طرح سنیں اس مسئلے کو دسویں محرم کا روزہ دسویں رسول اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھا کرتے تھے شروع شروع میں آپ رکھتے دسویں محرم کا لوگوں کو بھی آپ حکم دیتے ایک موقع یہ بھی بنا کہ یہودی بھی رکھا کرتے تھے دسویں محرم کا پوچھا کیوں رکھتے ہو اس دن اللہ تعالی نے موسا علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو بچا لیا تھا سمندر سے گزار کر شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں فرمایا موسا علیہ السلام سے تم سے زیادہ تو میرا تعلق ہے لہٰذا ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے شکرانے کے طور پر لیکن اللہ کی طرف سے یہودیوں کی مخالفت کا حکم آیا تو رسول اللہ وسلم نے فرمایا تھا اچھا لقی تو اگر آئندہ سال تک میں زندہ رہا تو لاسو لا منت سے پھر دسویں محرم کا نہیں میں نویں محرم کا روزہ رکھوں گا اس میں ذرا یہ بھی آپ تھوڑا سا خیال کریں کہ روزہ ہی ہے نا اب روزہ رکھنا نیکی ہے نا کیا تھا اگر یہودی رکھتے تھے بھی کیا تھا اگر یہودی بھی روزہ رکھتے تھے تو اس میں مخالفت ہے لیکن اسلام کا مزاج سمجھو میرے بھائیو ہم تو بڑے بڑے کفری کاموں میں یہود و نصارہ کی عادات اپنائے ہوئے ہیں اللہ نے تو نیکی کے کاموں کے اندر بھی یہودیوں عیسائیوں مجوسیوں کے ساتھ مشابت سے منع کر دیا ہے نیکی کے کاموں کے اندر بھی کہ ان سے دسویں کا روزہ رکھ رہے ہیں اللہ نے فرمایا مخالفت ہر کام میں یہود نصارہ کی آپ نے فرمایا اچھا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے روزہ رکھوں گا سو میرے بھائیو آئندہ سال رسول اللہ علیہ وسلم کو ماہ محرم نہ آ سکا کہ آپ فوت ہو گئے روزہ نہ رکھ سکے آپ روزہ نہ رکھ سکے اگر زندہ رہتے روزہ رکھ لیتے تو معاملہ ٹھیک تھا درست تھا لیکن نہ رہے روزہ نہ رکھ سکے اس سے پہلے دس کا رکھتے تھے اس لیے پھر یہ معاملہ اٹھا کہ اب نو کا رکھا جائے یا کہ دس کا رکھا جائے صحیح اور درست بات یہی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہے نا نو کی وہی رکھا جائے ہاں اگر کوئی بھائی اس بنا پر کہ رسول اللہ علیہ وسلم تو دس کا رکھتے رہے وہ کہے کہ دس کا بھی رکھنا چاہیے تو پھر اس پر یہ ہے کہ وہ پھر ایک نہ رکھے پھر وہ یہود کی مخالفت میں دو روزے رکھے نو اور دس کا رکھ لے یا دس اور گیارہ کا رکھ لے اس میں ایک ذرا کمزور سند کے ساتھ حدیث مسند احمد کی بھی ملتی ہے اور جس نے روزہ رکھنا ہے دس کا وہ ایک دن پہلے کا ساتھ ملا لے یا ایک دن بعد کا ساتھ ملا لے تاکہ یہود کی مسابت نہ ہو اللہ اکبر یہ ہے مسئلہ اس کے علاوہ میرے بھائیوں جتنا کچھ بھی ہمارے ہاں ماہ محرم کے سلسلے میں اس کی مناسبت سے ہو رہا ہے بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ وہ دین اور جو دین نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے بس اس پر فیصلہ کر لو ذہن صاف کر لو اللہ کے لیے قرآن حدیث پر جمع ہو جاؤ باقی جتنا کچھ جتنا کچھ بھی ہے سارا جو جو کچھ بھی آپ کے سامنے آئے نا کہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے جب آپ دیکھیں کہ نہیں ہمارے ہاں تو حدیث میں صرف روزے کا ذکر آئے اس کا روزے کے ساتھ تو تعلق کوئی نہیں ہے کوئی روزے کی بات کریں بھی روزہ ٹھیک ہے ابھی روزہ ہاں صحیح ہے لیکن کوئی کہے کہ بنا بھی سبیلیں لگاؤ دیگیں پکاؤ اور خوب فرامانی کرو گھر میں خرچ کرو غریبوں یتیموں کو دو اور یہ کرو وہ کرو کو بھی یہ سارا کچھ تمہیں مبارک ہو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہم اس جھگڑے میں پڑھتے یہ بھائیو ہو قرآن حدیث آنے والے ساتھیوں کتاب و سنت قرآن کی آیت صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے سنا دی اگلی بات جو اللہ نے فرمائی وہ کیا ہے اس پر توجہ کرو اللہ فرماتے فلاں مفی ہنفوسا کوم ایمان والو ایمان والو مسلمانوں فلاں تزل مفی ہنفوسا سال کے بارہ مہینے میں ظلم تو زیادتی بالکل نہیں کرنا لیکن خاص کر یہ چار مہینے جو ہیں حرمت والے ان کی عزت کا خیال کرنا ان کے اندر تم اپنے آپ پہ ظلم زیادتی ظلم زیادتی کیا یعنی کفر شرک بدات خرافات گندی رسومات ایک دوسرے کا مال لوٹنا عزتیں آبرو میں برباد کرنا خون بہانا قتل و غارت کرنا کسی بنا پر بھی ان مہینوں کے اندر آپس میں کسی طرح کا ظلم اختیار نہ کرنا یہ قرآن کی ہدایت ہے نا ہم سب ماننے والے قرآن کو لیکن کیا ہو رہا ہے اللہ اکبر جتنا کفر شرک بدعات خرافات اس مہینے میں اور پھر اپنے اپنے فرقے کو اونچا کرنے کے لیے اپنی اپنی بنائی ہوئی امام کی شخصیت کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے کتنا کس قدر زور اور حتیہ کے ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے کوئی پرواہ اللہ تو کہتے ہیں ان مہینوں کے اندر فلا تظلمو فیہن ہنان فوسا خاص کر ان مہینوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی اس جملے کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ اکبر کے باقی دنوں کے اندر بھی کوئی کفر شرک ظلم زیادتی کرنا ہے تو وہ بہت جرم ہے بڑا لیکن خاص کر کچھ دن اہمیت والے ہوتے ہیں کوئی جگہ بھی تو اہمیت والی ہوتی ہے نا کوئی چیزیں بھی ہوتی ہیں اہمیت والی دیکھو نا ایک گناہ غلط حرکت جو ہے وہ باہر کرے اس کا کچھ خیال تھوڑا سا اور ہوتا ہے لیکن وہی حرکت اگر مسجد میں آ کے کوئی کرے <سلام> نا ہمارا بھی ذہنی یار مسجد میں بھی تو باز نہیں آتا اس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تو الہاد بے دینی ہر جگہ ہی حرام لیکن اگر کوئی بیت اللہ خانہ کعبہ میں جا کے کرے تو فرمایا ہم تو اس کو دگنی تگنی سزا دیں گے کیوں میرے بھائیو ہے نا ٹھیک یہ بات اللہ اکبر بھائیوں آپ محسوس نہ کرے لیکن ہمارے سامنے تو ہے کہ ایک شخص نے نوجوان ساتھی نے داڑی رکھی ہو ماشاءاللہ اللہ پوری اور سر پر بودا ہو کتنا برا لگتا ہے کتنا برا لگتا ہے کہ نیچے مسجد اوپر گردوارا ہے کہ نہیں یہی بات بھی اوپر تو یہودی بنا ہوا ہے ہندو بنا ہوا اوپر گودا ہے اور نیچے داڑھی رکھی کتنا برا لگتا ہے اسی طرح سے اوپر مسجد ہو اور نیچے گرجا ہو کیوں بھی کیا خیال ہے بھی اوپر مسجد یہ داڑھی ہے اوپر رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نیچے ٹائی پینٹ برشے پہنے ہوئے کتنا برا لگتا ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے حکام میں سگریٹ پی رہا ہے تھو کو اس کے منہ پر اللہ ہے کہ نہیں یہ بات کتنا برا لگ داڑھی بھی رکھی ہوئی سگریٹ بھی پی رہا حکا بھی پی رہا ہے اللہ ایسے ہی میرے بھائیوں مولوی ہو کوئی مولوی یار امام ہو مسجد کا اس کے گھر میں ٹی وی ہو کیا کہیں گے آپ کیا گھر گھر میں ٹی وی نہیں ہے لیکن مولوی کے کی ہو کیونکہ اہمیت ہوتی ہے, ہوتی ہے. اسی کو سمجھو اللہ کہتے ہیں یہ مہینے خاص کر یہ حرمت والے مہینے ان کے اندر ظلم زیادتی اللہ کہتے ہیں میں برداشت نہیں کروں گا آپس میں نہیں لڑنا وہ جو حدیث سنائی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے کیا فرمایا لا لا ترجمہ کفارا میری امت کے لوگوں دیکھنا میرے بعد پلٹ کے کافرنا بن جانا میرے بعد پلٹ کے گمراہ نہ ہو جانا پھر آپ نے ساتھ وضاحت بھی کر دی یہ نہیں کہا کہ کلمہ چھوڑ کے یہ نہیں کہا کہ اور یہ یہ کر کے نہ فرمایا کیا یزرے بو بازو کمرے کا باب ایک دوسرے کو قتل کر کے کافروں اور کمراہوں میں نہ پلٹ جانا ہو رہے ہیں کہ نہیں قتل قتل ہو رہے ہیں کہ نہیں اور یہ ہوں گے ہوتے رہیں گے اگلی بات ساتھ کرتا ہوں اب اگلی بات اللہ نے فرمایا کرنا کیا ہے آپس میں نا تو نہیں کرنا لیکن وہ کاتےل المشرے کی نتن کمایو کا کا اگر مشرق کافر ایمان سارے اکٹھے مل کے تم سے لڑے مہینوں کے اندر بھی پھر رعایت نہیں کرنا ان کے خلاف لڑنا ان کے خلاف قتال کرنا جہاد کرنا کافروں کے خلاف آپس میں لڑنا پر مسلمان کا خون گرم بڑا ہے مسلمان کا خون بڑا گرم ہے یہ جب اپنے دشمن سے نہیں لڑتا تو پھر آپس میں لڑتا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے کافر دشمن کے خلاف لڑنا قیامت تک کے لیے فرض کر دیا تاکہ مسلمان آپس میں نہ لڑے ان کی ساری قوت طاقت کافروں کے خلاف ہو میرے بھائیوں آزما کے دیکھیں پہلے بھی آزمایا گیا آزما کے دیکھیں اب کتنی کوشش ہو رہی ہے اللہ ہم تو حکمرانوں کو یہی دعوت دیتے ہیں ارے پریشان رہو گے رہو گے رہو گے آ جاؤ توبہ کر جاؤ جہاد کے خلاف جو تم نے اقدامات کیے ہیں ان سے توبہ کر جاؤ جہاد کو اپنا لو قتال پہ کھڑے ہو جاؤ پوری قوم کو ہندو یہودی سلیبی کے خلاف جمع کر لو انشاءاللہ اللہ تمہارے اپنے ملک میں سکون پہلے ہو جائے اللہ اب دیکھو کیا ہو رہا ہے ادھر سے ہٹے جو اصل کام تھا اصل کام کو چھوڑا اور اس کام میں پڑ گئے آپس میں نہیں و کا تل مشرقی نتن کما کا تیلو نم کافا یہ آیت اس وقت تو بڑی فٹ آ رہی ہے ہم پر کما کا تیلو نم کافا وہ جیسے سارے مشرق کافر سارے اکٹھے کافتن اکٹھے ہو کر مل کر تمہارے خلاف لڑتے ہیں اسی طرح تم سب اکٹھے ہو کر مل کر ساری آپس کے تنازعات ختم کر کے کافروں کے خلاف لڑو لڑو کافروں کے خلاف ہو گئے ناٹھے کیوں نہیں جی ہے کوئی شک کفر یہودیت ہے کفر صلیبیت ہے عیسائی کفر مجوسیت ہے کفر دہریت ہے کفر ہندو مت ہے بدھ مذہب ہے یہ سارے کے سارے جتنے کفر ہیں کہیے کہ آج سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو کے لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے کوئی شک ہے اب بھی حتہ کے منافقت بھی کفر ہے ہاں ہاں اس کو ذرا توجہ سے سنو منافق منافقت یہ کفر ہی کی ایک کفر کی ایک قسم ہے میرے بھائیوں منافقت جیسے یہودیت کفر کی ایک قسم ہے عیسائیت کفر کی ایک قسم ہے مجوسیت کفر ہی کی ایک قسم ہے دارریت اللہ کو نہ یہ کفر ہی کی ایک قسمت ہے اسی طرح سے میرے بھائیوں ہاں کیمونزم یہ جمہوریت یہ کفر ہی کی قسمیں ہیں منافقت بھی کفر ہی کی ایک قسم ہے منافقت بھی مل گئی کافروں کے ساتھ سارا کفر اکٹھا ہو گیا جتنے مسلمانوں کے اندر منافق تھے وہ سارے کے سارے کافروں کے ساتھ مل کر بش کو اپنا لیڈر مان کے اس کی قیادت میں مسلمانوں مجاہدوں مباحدوں کے خلاف لڑ رہے کیوں جی ہے کہ نہیں یہ بات ہے؟ کام تو یہ ہے ہمارا کرنے کا تم ان کے خلاف اکٹھے ہو جاؤ ہو جاؤ اکٹھے ان کے خلاف مگر ہائے کیا کریں ایسا شیطان نے دو لگایا ایسا شیطان نے دو لگایا مدارس بند ہونے کو ہیں مساجد پہ قدغنیں لگ گئی جہاد ختم کر دیا گیا مجاہدوں کو پابند سلاسل کر دیا گیا بڑے بڑے مجاہد اللہ کے بندے شہید کر دیے گئے ان کو زنجیریں ڈال کے اور پنجرے بنا کے ان کو بند کر دیا گیا مگر مسلمان تجھے آج بھی الیکشنوں کی جمہوریت کی پڑی ہوئی ہے قادی حسین احمد صاحب افسوس ہے افسوس بھائیو غصہ نہ کرنا ذرا توجہ کرو آگے چھوٹ کے رہا ہو کے بند کس لیے کیا گیا کیا کیا ہوا چاہیے کیا تھا لیکن آتی ہی کوششیں کیا چاہیے یہ تھا کہ قوتوں کو اکٹھا کر دے گا چھوڑو الیکشنوں کو چھوڑو جمہوریتوں کو چھوڑو ان سارے نظاموں کو اللہ کے بندوں دین جا رہا ہے جہاد پر پابندی لگ گئی آ جاؤ اس کے لیے جمع ہو جاؤ منتیں کر رہے ہیں مسلم لیگ والو تم بھی آ جاؤ ہم سے اتحاد کر لو پیپلز پارٹی والو تم بھی آ جاؤ الیکشن لڑیں الیکشن اتحاد کر لیں ایک اور پانچ دینی جماعتوں کا اتحاد بنا ہے کیا یہ دینی جماعتیں دین کا خیال ہی نہیں بس کرسیوں کا ہے کرسیوں کا ہائی یہ الیکشن لیڑے آ رہے ہیں نزدیک آ رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملے گا اگر ہم ادھر رہے ہمیں کچھ لو لو کوئی سیٹ لے لو یہ دنیا ہے دنیا کر لو تم الیکشن لڑ لو اگلا ریفرینڈم کروا رہا ہے پان سال کے لیے پکا رکھے گا تمہاری گردنوں پہ پاؤں اپنا تم الیکشنوں کو ڈگ ڈگی بجاتے رہو وہ اپنا کام کر جائے گا کرے گا وہ اسی لیے تو یہ ہو رہا ہے سارا کچھ اللہ آج بھی دعوت ہے آپ بھائی بھی ذہن اپنا بنا لیں میرے بھائی اور چھوڑیے کو ان جمہوریتوں کو ذہنوں سے نکالو اللہ کے لیے جہادی ذہن بناؤ جہاد کو اپناؤ دین کی کوئی فکر کرو اپنے اپنے لیڈروں کو اپنے اپنے مولویوں کو جا کے کہو اور اب بھی سمجھ اللہ کے بندو دین کی بنیاد پر اتحاد کرو جہاد پر اتحاد کرو ورنہ اس صورت میں یہ جو چال چل پڑی ہے یہودیوں کے عیسائیوں سلیبیوں کے بیانات آ رہے ہیں اور یہاں جو ان کے گماشتے ہیں نا یہاں ان کے وہ بھی دے رہے ہیں کہ دو ہزار بیس تک کے اندر اندر یہ پاکستان کا نام نشان ختم ہو جائے گا اور بھائیو یہ ان کے پروگرام ہیں اگر یہی کیفیت رہی مسلمان نہ اٹھے نہ سمجھے یہی الیکشنوں کے چکروں میں رہی یہی ایک دوسرے پہ قتل و غارت یہ مذہبی بنیاد پر شیعہ سنی فساد یہ بہابی بھی فساد یہ رہا کتاب و سنت پر اگر جمع نہ ہوئے اسلام پر جہاد پر اکٹھے نہ ہوئے دیکھ لینا یہ کاطر سارے کے سارے مل کر یوں ہی چن چن کے ایک ایک کو ختم کر دیں گے اور رہ کیا گیا ہے باقی کچھ رہ بھی گیا ہے باہر ہار اللہ کی رحمت سے ہم بھی مایوس نہیں اللہ کی کو جو خبریں ہیں وہ پکی ہیں میرے بھائیوں اللہ کی خبریں پکی ہیں اللہ کی خبریں پکی ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں میری طرف سے جو ہر خبر آتی ہے نا اس کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے جسے میں ہی جانتا ہوں ہاں جب ظاہر ہو جائے گا جلدی ہی تمہیں بھی پتا چل جائے گا قبیلہ انسار کا رضی اللہ عنہ ان کے انسار وہ سارے مسلمان ہو گئے ان کے تھے اوس قبیلے کے سردار حضرت عنہ وہ غزوہ بدر سے کچھ عرصہ پہلے نا مکہ میں آئے مکہ میں آئے دوستی تھی کس کے ساتھ پہلے سے وہ امیہ حضرت بلال کو مارنے والا حضرت بلال کو اور دوسرا اس کے ساتھ دوستی تھی اس کے ہاں ٹہرے اظہار کیا بھی میرا ذرا عمرہ کرنے کا کچھ جی چاہتا ہے پروگرام ہے کہ ابو جہل نے کافروں نے یہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی مسلمان یہاں نہ آئے نہ وہ طواف کر سکے نہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو سکے مگر انہوں نے کہا کہ میں نے تو کرنا یار تیری دوستی کا فائدہ کیا جی تو یہ نہ کروائے تو اس نے خیر رواداری کا اظہار کرتے ہوئے ساتھ لیا حضرت سعد کو اور وہاں خانہ کعبہ میں طواف کرنے لگ گئے طواف کر رہے تھے حضرت سعد کہ اتنے میں ابو جہل بھی آ گیا وہ برس پڑا حضرت سعد پر حضرت سعد پھر ذرا سے گرج کے بولے خبردار اگر تو نے کچھ میرے ساتھ کوئی حرکت کی تو مزہ چکھا دوں گا تجھے فکر نہ کرنا تمہارے راستے بند ہو جائیں گے یہ ہے مسلمان دبکتا نہیں ہے مسلمان ابو جال نے تھوڑی سی بات ہے اکیلا اکیلا حضرت ساد اکیلا نہیں خیال کیا کہ یہاں اکیلا اگر یہ مار دے گا تو کیا بنے گا کچھ بھی نہ مسلمان کا کام کافر تو ہمیشہ دھمکیاں دیا ہی کرتے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ نہیں تو پیچھے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ اور جاؤ جو مرضی کرو مسلمان کا کام یہ گرد سے بولے خبردار میرے سے اونچی بات نہ کرنا وہ جو لے کے آیا تھا نا میاں وہ حضرت سعد سے کہتا ہے یہ مکے کا سردار ہے اس سے اتنی اونچی آواز میں بات نہ کر درا خیال کر حضرت اس کو بھی کہنے لگے کہ چپ ہو جا اتنی باتیں نہ کر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ تمہارا کچو مر نکالیں گے اور تمہارے خاتمے کا سبب یہ ابو جہل بنے گا میا آہستہ سے پوچھتا ہے یہ پتا ہے یہ پتا ہے کہ کب ہمارا خاتمہ ہوگا ہمیں کب قتل کیا جائے گا حضرت سعد کہتے ہیں اتنا پتا مجھے نہیں ہے مگر اللہ کے رسول سے میں نے سنا ہے اور ہو کر رہے گا پھر ہوا اس پر اللہ نے آس اتاری تھی مکہ مکے کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم پر انہی خبروں کے لیے جو والے آ رہے تھے لے نبائن نابائن فسوفا ہر خبر جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے پر کسی کو پتا نہیں کسی کو پتا کسی کو نہیں پتا وہ اللہ ہی جانتا ہے ہاں تھوڑی دیر گزرے گی فسوفا تو جب ظہور ہوگا تو تمہیں بھی پتا چل جائے گا انشاءاللہ اللہ اللہ کے وعدے سچے ہیں ہم مایوس نہیں ہیں مجاہر جہاد کے لیے کھڑے ہوں گے. ان میں سے نکلیں گے اللہ کے بندے جانوں کو ہتیلیوں پہ رکھ کے جن جن کی قسمت میں ہوا جن جن کے مقدر میں ہوا اللہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں ہمیں ان ہم سب کو ان میں شامل فرما جانا تو ہے ہی ہے نا نکلیں گے پھر اللہ کے وعدے پورے ہوں گے انشاءاللہ اللہ یہ سارے قسم کے کافر جو آج مل کے لڑ رہے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا کچومر مر نکلے گا اور ان کا یہ ابو جہل بش جو ہے انشاءاللہ ان کے خاتمے کا سبب بن کر رہے گا وہی سبب بنے گا اور پھر ہوا وہ غزوائے بدر میں امیہ آتا نہیں تھا نہیں آتا تھا کھینچ کے لایا ابو جہل زبردستی کر کے لایا وہ نہیں مانتا تھا زبردستی پہلے منتیں کی پھر اس پر زور ڈالا مجبور ہو کے اس کو آنا پڑا ذلت و رسوائی کے سار غزبائے بدر میں دونوں قتل ہوئے تھے اللہ حکمر صبح دنوں سے فائدہ اٹھاؤ وقت دیا ہے اللہ نے کتاب و سنت کی طرف آؤ عقیدے درست کرو عملوں کو سنت کے مطابق ڈھالو اپنی شکل و لباس رسول اللہ وسلم کے کہنے کے مطابق یہودیوں عیسائیوں سلیبیوں کی مشابت سے بعض آ جاؤ آپس میں قتل و غارت سے بچ جاؤ اور بچنے کی ایک ہی صورت ہے یہ جو اللہ کی رسی ہے نا قرآن رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اس پر آ جاؤ سب انشاءاللہ اللہ سلسلے باقی ختم ہوں گے یارو نہ ختم ہو فرقے میں آپ تو بچ جائیں گے نا ہم آنے والے ہم تو بچیں گے فیصلے یہاں تو نہیں ہونے فیصلے تو اللہ کے ہاں جا کے ہوں گے اللہ اس کے علاوہ باقی سلسلہ یہ مہینہ کس لیے کس کے لیے نہ کچھ بھی نہیں سارا سلسلہ میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں بھائیوں سے عام طور پر کہ یہ جیسے عام دن گزرتے ہیں دیکھو عربوں کے اندر بھی عربوں کے اندر کوئی پتا ہی نہیں ہے کہ محرم آیا کہ نہیں آیا ہمارے یہاں یہاں ہر مسجد میں ہر مجلس میں جو نہیں بھی واقعہ کر بلا کو کچھ سمجھتے ہیں نا وہ بھی وہی بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بھائی کیا ہے کوئی کیوں بیان کرنا اسے اتفاقی واقعہ ایک ہو گیا اللہ کے اب اس کا فیصلہ ہے سدیاں بیت گئی ہیں قرآن حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے دین کا معاملہ کوئی اور معاملہ رہا یہ کہ سوگ سوگ میرے بھائیوں تین دن سے زیادہ کسی کا بھی ہوتا عام بھی ہو مسلمان تین دن سے زیادہ سوائے عورت کے جس کا خامد فوت ہو جائے وہ چار مہینے دس دن مگر سوگ کیا ہے جو ہم کرتے ہیں سوگ صرف اتنا ہوتا ہے کہ خوشبو نہ لگائی جائے نئے کپڑے نہ پہنے جائیں عورت ہو تو زیور نہ پہنے بس یہ باقی معمول کے کام اپنے سال یہ جو ہے نا کوئی مر جائے تو تین دن تک چولہا نہ جلے یہ گمراہی ہے یہ بدت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تین دن تک چولہا نہ جلے اہم موت کوئی ہو ہی ہونا اہم جوانی کی موت بڑا غم ہے اس موت پر ایک وقت کا کھانا دینا ایک وقت کا صرف وہ پڑوسی دے دے وہ کوئی رشتہ دار دے دے ان گھر والوں کو ورنہ صحابہ کہتے ہیں کہ میت والے گھر میں میت کو دفنانے کے بعد جب تک دفنائی نہیں گی اس وقت تک تو لوگوں نے آنا جنازہ پڑھنا ہے وہاں جمع تو ہونا ہی ہے نا لیکن دفنانے کے بعد پھر کسی قسم کا اکٹھ کرنا وہاں جمع ہونا اور وہاں کسی کھانے کا اہتمام کرنا یہ سب کا سب حرام ہے سوگ اللہ اکبر یہ ہے کہ تین دن یہ ہمارے ہاں یہ صاف کر لو میرے دریاں بچا کے بیٹھ جاؤ جو لوگ یہ کیا ہے تصور میرے اگر مجبوری ہے لوگ اب بعد میں جو جنازے میں آ گئے جنازے میں چلے گئے ان کو گھر میں آنے کی کیا ضرورت ہے اصل مصیبت یہی پڑتی ہے میرے بھائیوں جو جنازے میں آ جاتے ہیں نا وہی مڑ کے دوبارہ پھر گھر میں وہی تیسرے دن وہی ساتویں دن وہی دسویں دن اللہ یہ کیا سلسلہ وہی میں کو وہی برسی پر بلکہ لوگ آئے ہوئے افسوس ہوتا ہے ایک آدمی آیا ہے وہ اب دسویں کو لائے گا اپنے پنڈ سے گاؤں سے اوروں کو اکٹھا کر کے تاکہ پتا چلے بھی پنڈ کے لوگ میرے ساتھ کافی ہیں اللہ صرف اس لیے آتے ہیں میرے بھائی اور یہ گمراہیاں ہیں ساری اٹھا دو جب میت چلی گئی دریاں شریاں اٹھا دو اب عام چار پائیاں ہیں کرسیاں جو کوئی آئے وہ اسی اس کے لیے صحابہ کیا کرتے تھے جس کو پتہ نہیں چلا جنازے میں نہیں آ سکا مسجد میں آتے تھے مسجد میں ہی تعزیت ہو جاتی تھی اسلام کا نظام کیسا ستھرا نہ وہ دکھ کرتا تھا نہ وہ دکھ کرتا تھا نہ وہ کہتا تھا کہ تُو جنازے میں کیوں نہیں آیا نہ وہ کہتا تھا تو میرے گھر تعزیت کرنے کیوں نہیں آیا مسجد میں ہی تعزیت نے مسجد میں تو آنا ہی نہیں ہے نا یہ بیماریاں مصیبتوں بھی تو تبھی پڑی ہوئی ہیں ورنہ راستے میں جہاں مل جاتا وہاں تعزیت ہو جائے یار پتا چلا تھا اس طرح سے چل اللہ قدر اللہ شافا اللہ کی تقدیر ہے بھی جو اس نے چاہا ہو گیا یہ سلسلہ میرے بھائیو یہ باقی تیجہ، ساتہ ساتا چالیسواں یہ برسیاں اللہ یہ ساری کی ساری میرے بھائیو یہ غیروں کے کام ہیں یہ مسلمانوں کے اسلام کے کام نہیں ہیں لہذا یہ جو میں نے کہا نا کہ صرف خوشبو وغیرہ یہ, یہ باقاعدہ صحیح بخاری میں حدیث سے موجود ہیں کتاب الجنائز کے اندر حضرت ان کا بیٹا فوت ہو گیا بیٹا تیسرا دن ہوا خوشبو منگوا خوشبو استعمال کر لی کپڑے پہن لیے زیور پہن لیا اللہ اکبر کہا یہ کیا, کیا؟ کہا تمہیں دکھانے کے لیے کہ سوگ سوائے خامند کے اس کا مسئلہ الگ ہے باقی جو بھی باپ بیٹا اور کوئی ماں مر جائے تین دن سے اوپر اس کا یہ سوگ جو ہے یعنی خوشبو لگانا یہ یہ اس کو ترق کرنا اس کے میں نے اس لیے کیا ام ہبیبا ام المومنین ان کا والد فوت ہو گیا صحیح بخاری میں ہے باپ فوت ہو گیا 30 دن حالانکہ وہ خود بیوہ ہیں بوڑھی ہو چکی ہیں باپ فوت ہوا خوشبو منگوا لی وہ لگا لی کہا مجھے اس عمر میں حاجت تو کوئی نہیں تھی خوشبو لگانے کی مگر تمہیں مسئلہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بھی فوت ہو جائے 3 دن سے زیادہ سوگ میں رہنا نہیں زینج کا بھائی فوت ہو گیا انہوں نے بھی ایسا ہی کیا میرے بھائیوں یہ ہے باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یعنی ایسی جو موت ہو جائے آئین موقع پر بھی میت پڑی تب بھی کوئی ماتم بین رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظر اب الخدا و شپل جو یوبا و دا بداول منا جس نے اپنے رخاروں کو پیٹا گرے باندھ چاک کیا سر کو منڈوایا اس وقت یہ بھی تھا سلسلہ غم کا سر کو منڈوایا اور یوں جاہلیت کی پکار جاہلیت کی پکار کی رسول اللہ فرماتے پھیلے ایسا منا ہم سے اس کا کوئی تعلق بھائیو مرضی ہے آپ کی رسول اللہ سے جڑنا ہے یا اوروں سے جڑنا مسائل آپ کے سامنے سارا کچھ بیان کر دیا ہے اللہ رہ گئے مجلسیں سننے والے یہ ماتمی مجلس ہیں کسی کے گھر میت ہو گئی ہے وہاں جانا اور وہاں جا کے ماتم میں بین میں اور مجلس کو دیکھنا قرآن نے اس کے بارے میں بھی پانچ میں پارے میں اور سات میں پارے میں قرآن نے کھل کے بیان کر دیا ہے جہاں اللہ کے قرآن کا اللہ کے دین کا مذاق ہو رہا ہو بدعتیں ہو رہی ہو اور یوں اللہ کے حکموں کا یوں انکار ہو رہا ہو فرمایا فلا تک ادو وہاں بیٹھنا بھی نہیں ہے نہیں بیٹھنا ورنہ دن قیامت کے جو کرنے والے کی سزا وہی دیکھنے والے کی وہی دیکھنے والے کی سزا جو کرنے والے کی وہی دیکھنے والے کی رسول اللہ, اللہ سلم نے میں فرمایا میں بری ہوں ایسی مجل سے ایسے کام کرنے والوں سے اور سننے والوں سے میں بری ہوں میرا اس کے کوئی تعلق نہیں اللہ کے بندو دین کو سمجھو دین کا مزاج جانو اور پھر یہ تو ہے نا عام بات جو ہو جائے شہید اللہ اکبر اب شہید کا بھی افسوس بھائی شہید پر ماتم حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ عورت ذاتے عورت خامد بھی شہید ساتھ بیٹا بھی جوان دونوں اکٹھے شہید ہو گئے اکٹھے خبر پہنچ گئی عورتوں کو پتا چلا کہ وہ اس کا خامد بھی گیا اور اس کا بیٹا بھی بچاری کا پتا نہیں کیا حال ہوگا چلو چل کے ذرا خبر تو لے اس کی اس کو حوصلہ بھی دلائیں گے ذرا تھوڑا سا گئی ان کو پتا چلا دروازے کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی پتا کیا کہتی ہیں اللہ اکبر اگر میرے سے افسوس کرنے آئی ہو تو دروازے میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں پیچھے پلٹ جاؤ اگر مجھے مبارک دینی ہے تو آؤ جی صدقے کے اندر آ جاؤ تم نہیں دیکھتی اللہ نے میرے مقدر کتنے اچھے بنا دیے ایک شہید کی بیوی بنا دیا ایک شہید کی ماں بنا دیا شہیدوں پہ ماتم اللہ اکبر شہیدوں پہ ماتم کافر کیا کہیں گے کہ شہیدوں پہ ماتم یہ مسلمان کر رہے ہیں اللہ پر شہید کا کوئی ماتم تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہیں انشاءاللہ شہید ہیں مظلوم شہید ہیں ظلم سے مارا گیا دھوکے سے ان کو مارا گیا فریب کیا گیا انہوں نے دھوکہ سمجھ لیا فریب سمجھ بھی لیا کہا مجھے اب پلٹ جانے دو یہاں سے دوسری طرف جانے دو لیکن ان کوفیوں بے ایمانوں نے ایک نہ چلنے دی دھوکے سے وہاں انہوں نے شہید کر دیا حضرت حسین کو وہ شہید ہیں سو جیسے بھی شہید ہوئے شہید پر افسوس شہید پر افسوس نہیں ہوتا وہ تو شہید بھی وہ شہید ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدا شباب الجنہ شروع سے لے کر قیامت تک جتنے نوجوان جنتی ہوں گے ان سب کی سرداری سیدنا حسین اور حسن پر گی رضی اللہ رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہما رہی عنہ بات کہ کیا اس آر میں ہم جناب جدید علیہ کو پر نان تان کرے میرے بھائیو یہ بھی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے یہ بھی بات نہیں ہے یہ بھی بات نہیں ہے اس کے اتفاقی حادثہ وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان مرتبہ ان کا زیادہ اس کا کم ہے کہ وہ صحابی کا بیٹا ہے یہ خود صحابی ہیں ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے بشارت خوشخبری ان کے لیے ہے اسی طرح صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت خوشخبری بخشے جانے کی جنتی ہونے کی جناب عزیز کے لیے بھی ہے رحمت اللہ علیہ وسلم. اس پر اگر بھائی آپ تفصیل چاہیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کا یہ خادم ابراہیم سلفی دلائل محفوظ رکھتا ہے اچھے امداد